اگلی آیت میں اللہ تبارک وطالیہ نے یہودیوں کی ان شرارتوں کا اصل سبب بیان فرمایا ہے کہ وہ کیوں مسلمانوں کو ستانے کے لیے مختلف سازشیں یا مختلف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں فرمایا کہ اصل سبب ان کی اس ادارسانی کا یہ ہے کہ وہ ہر چیز یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بھلائی کی چیز یعنی نبوت اور رسالت یا شریعت اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں پر نازل ہو تو فرمایا مایٔ عبدالثین کفرو من اہل کتابی ومشرقین یعنی کافر لوگ خواب اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرقین میں سے ہوں یعنی بت پرستوں میں سے ہوں یہ پسند نہیں کرتے رز من خیرن کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل ہو مر ربیکم تمہارے پروردگار کی طرف سے یہاں بھلائی سے مراد یہ ہے کہ نبیہ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما کر ان پر قرآن کریم نازل کیا اور ان پر وہی کا سلسلہ شروع ہوا یہاں اس خیر سے یا بھلائی سے یہ وہی کا سلسلہ مراد ہے تو اس سے یہودیوں کو تو یہ دشمنی تھی کہ جیسا پہلے بھی ارض کیا جا چکا ہے کہ اب تک انبیاء کرام رام علیہ والسلام بنی اسرائیل کے خاندان میں مبوس ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ ان کو بنی اسرائیل کے خاندانوں ہی میں محبوض فرمایا جاتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ صلاحت واللام کے جو دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیم ہیں ان کی ذریت میں یا ان کی اولاد میں کوئی بھی نبی نبی یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آئے تھے اور جب اہل کتاب کو یعنی یہودیوں کو اور نصرانیوں کو یہ اپنی کتابوں میں خبر دی گئی تھی کہ آخر زمانے میں حاطم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو وہ اس توقع میں تھے کہ یہ آخری نبی بھی انہی کے خاندان میں آئیں گے لیکن واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے بنو اسماعیل کے خاندان کا انتخاب فرمایا اور آپ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو ان کے دل میں یہ حسد تھا کہ یہ بنو اسماعیل کے اندر یہ بھلائی کیسے اتار دی گئی یعنی رسالت و نبوت کا سلسلہ اور اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب نازل کرنے کا سلسلہ بنو اسماعیل میں کیوں ہوا تو ان کو تو یہ حقت تھا اور وہ جو بت پرست مشرقین ہیں وہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور پیشوا ماننے کا مطلب بظاہر یہی تھا کہ وہ ان کو مانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں لیکن ان کو اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پیغمبر بھیجنا تھا تو وہ کسی بڑے سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا رضم القی عظیم جیسا قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے یعنی مکہ اور قائب کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار کے اوپر بڑے آدمی کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا تو ان کو یہ حسد تھا کہ اللہ تعالی نے اپنی نبوت اور رسالت کو نازل کرنے کے لئے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور وہ اس سے محروم رہ گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافی لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرقین میں سے ہوں یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو لیکن ان کی اس خواہش کی حماقت ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ولا رحمتی ہی میشا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے واللہ ذو الفضل عظیم اور اللہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے یعنی یہ کسی کو نبوبت کے لیے منتخب کرنا یہ اللہ تعالی کا فضل ہے اس کا کرم ہے اور وہی اپنے علم ازلی سے یہ جانتا ہے کہ کس کو اس کام کے لیے منتخب کیا جانا چاہیے کس پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نازل کرنا چاہیے ان لوگوں کے ذاتی قیاسات اور ذاتی خواہشات کی بنیاد پر تو کسی کو ربی رسول منتخب نہیں کیا جا سکتا نہ اس کے اوپر رسالت کے سلسلہ جاری کیا جا سکتا ہے نہ اس پر کتاب اتاری جا سکتی ہے یہ تو اللہ تبارک مطالعہ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی رحمت کو یعنی اپنی نبوبت کو جس سے چاہیں مخصوص فرما دیں لہذا ان کو یہ حسد کرنے کا یا یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے پھر اگلی آئس میں یہودیوں کی پھیلائی ہوئی ایک اور غلط فہمی کی تردید موجود ہے اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا تھا کہ دیکھو تورات کے اندر بہت سے احکام ہمیں دیے گئے تھے اور اب جب ربیعہ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کی شریعت اتاری گئی ہے قرآن نازل کیا گیا ہے تو اس میں بہت سے وہ احکام جو ہماری طورات کے اندر مذکور تھے وہ بدل دیے گئے ہیں وہ احکام یہاں موجود نہیں ہیں اور اس کے علاوہ خود اسلام کے آنے کے بعد جب ربیعہ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو اس وقت سے مسلمانوں کو مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا اور مختلف حالات کے لحاظ سے اللہ تبارک وطالعہ احکام میں تدریجاً تبدیلی بلاتے رہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک حکم کسی خاص حالت کے اندر مناسب ہوتا ہے بالوقات دوسری حالت کے وقت میں وہ مناسب نہیں ہوتا تو اللہ تبارک وطالعہ نے بال اپنے احکام میں تبدیلی بھی فرمائی یعنی جو حکم ایک خاص وقت تک کے لئے تھا اس کو اس وقت کے ختم ہونے کے بعد بدل دیا اور دوسرا حکم آ گیا کیونکہ واضح مثال یہ ہے کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کے اذیت رسانی کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم دیا جہاد کا حکم نہیں تھا لیکن جب حالات بدل گئے اور مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پر مسلمانوں کی تربیت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد پھر جہاد کے آکام بھی آ گئے تو اسی طرح پہلے قبلہ کسی اور طرف تھا بعد میں قبلہ کسی اور طرف کر دیا گیا یا شروع میں بعض چیزیں حرام نہیں کی گئی تھیں شراب حرام نہیں کی گئی تھی لیکن بعد میں شراب کو حرام کر دیا گیا اس طرح کی بہت سی تبدیلیاں اللہ تبارک وطالعہ اپنی حکمت اور مسلحت کے تحت خود اسلامی شریعت میں بھی فرماتے رہے اور قرآن کریم کی آیات میں سے بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں جو حکم دیا گیا تھا بعد میں اس کو بدل دیا گیا تو یہودی لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اگر اللہ تبارک مطالعہ قادر مطلق ہے اور حکیم مطلق ہے تو پھر اس کے احکام میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں جو تورات کے احکام تھے قرآن نے آ کر ان کو کیوں منسوخ کر دیا یا قرآن کے اندر بھی جو مختلف حالات میں احکام آئے ہیں ان میں کیوں تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو یہ اعتراض کیا جاتا تھا یہودیوں کی طرف سے اور یہودی اس اعتراض کو خود مسلمانوں کے اندر پھیلاتے تھے تو اس کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو اس میں فرمایا کہ ما ننسخ بن آیت ان او نن ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں دو چیزیں بیان فرمائی ایک تو یہ کہ کسی آیت کو منسوخ کیا گیا یعنی اس کا حکم بدل دیا گیا جو حکم پہلے تھا اس میں تغیر واقع کر دیا گیا اور دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ اون سیاح کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس آیت کا حکم ہمیں منسوخ کرنا ہوتا ہے وہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے بھی اور صاحب کرام کے ذہن سے بھی اس کو بھلا دیا جاتا ہے فراموش کرا دیا جاتا ہے وہی نہیں وہ اس طرح آیت منسوخ ہو جاتی ہے تو یہ دونوں صورتوں میں بار تعالیٰ فرماتے ہیں مہان من آیت ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں او نون یا اسے بھلا دیتے ہیں تو نات بخیر منہا او مسلیہ تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں یعنی اسے بہتر حکم جو اس آنے والے حالات کے اندر زیادہ بہتر ہو اور یا کم از کم اتنا ہی بہتر ہو جتنا کہ پہلا حکم تھا وہ لے آتے ہیں اور اس ساری چون و چرا کو ایک جملے سے اللہ تعالی نے ختم فرما دیا کہ علم تعالم کو لشین قدیم کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس کی قدرت میں یہ بات بھی ہے کہ جس وقت میں جو حکم اس کی حکمت مطابق ہو وہ جاری رکھا جائے اور جس وقت وہ مناسب نہ رہے تو اس کے بدلے میں دوسرا حکم نازل فرما دے یہ تو عین مسلحت کا تقاضا ہے عین حکمت کا تقاضا ہے کیونکہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے حالات کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ان حالات کی تبدیلیوں میں اگر کوئی حکم بدل جاتا ہے تو یہ حکمت کے عین مطابق ہے جیسے مثلا ایک ڈاکٹر ہے یا طبیب اور معالج ہے وہ کسی خاص حالت میں مریض کے لیے کوئی دوا تجویز کرتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں وقت تک یہ دوا کارآمد ہوگی جب وہ وقت گزر جائے گا تو اس کو نئی دوا دوسری دینی پڑے گی تو وہ اس دوا کو تبدیل کر دیتا ہے اسی طرح اللہ تبارک تعالی بھی اپنے احکام میں نسخ فرماتے ہیں اور وہ این حکمت پر مبنی ہوتا ہے یہودی اس کو بدا کہتے تھے یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ پہلے اللہ تبارک وطالعہ کو کسی چیز کی اچھائی معلوم نہیں تھی بعض اللہ اب اس کو اچھائی معلوم ہو گئی تو اس نے دوسرا حکم دے دیا تو یہ بالکل جاہلانہ بات تھی اس واسطے کہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا اور اب معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کون سا حکم کس وقت تک کارآمد اور مفید اور مناسب ہے اسی وقت تک اس کو باقی رکھا گیا اس کے بعد اس کو تبدیل فرما دیا گیا تو یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ علم تعالم اللہ علیہ الکھ ان قدیر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک وطالیہ ہر چیز پر قاضر ہے علم تعلم ان اللہ الحم ملک سماواتی ولا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اس کی ہے اسی کی ہے اور ممالک مندون اللہ ممولیم من ولا نصیر اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار ہے جب وہی رکھوالا ہے وہی مددگار ہے تو وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز کس وقت تک مناسب ہے اور کس وقت کے بعد وہ نامناسب ہو جائے گی